سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوران طواف نعتے پڑھتے ہیں بعض لوگ اجتماعی طور پر دعا پڑھتے ہیں یوں کہ ایک شخص سب کو دعا پڑھاتا ہے اور دیگر پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے اسکول میں استاذ بچوں کو سبق پڑھاتا ہو ایسا کرنا کیسا تو دیکھیں مطاف کے اندر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں ذکر و اثکار کرنا جائز ہے نعتیں پڑھنا جائز ہے ساتوں چکر کی دعائیں بھی آپ کو کتابوں میں ملیں گی افضل یہی ہے کہ سات چکر میں وہ درود پاک پڑھیں سب سے افضل یہی ہے کہ درود شریف پڑھیں اب آواز کتنی اونچی ہو اتنی اونچی ہو کہ خود سن سکے اتنی اونچی آواز نہ کریں کہ دوسروں کے لیے آزمائش کا سبب بنے دوسروں کے لیے پریشانی ہو تو اب جو ٹیچنگ اسٹائل میں جو کہ جیسے ساحل نے کہا کہ لوگ ایک شخص پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اسی سال حاضری سادہ تدافم ہے وہ ایک پڑھے گا اللہم, اللہم صلی اللہ عمہ سے اللّہ سل آلی سل آلیٰ سید دنا ایسے مطلب وہ کورس کے سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے کتاب سے باقی پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح دعائیں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے تھوڑا سا آزمائش بن جاتی ہے اس میں پریشانی ہو جاتی ہے تھوڑا سا کہ دوسرے اگر کوئی ذکر و اسکار کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت بھی بعضوں کو کرتے ہوئے دیکھا یا درو شریف ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے تھوڑا سا آزمائش ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے مل تعالیٰ عالم